قرار دیا ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے رسول اہوب الہدا و دین الحق رحو الدی نے کل اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جو اپنے فکر کی نسبت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی طرف کرتے تھے سلسلہ ولی اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ قرار دیتے تھے انہوں نے ایک مقام پر اس آئے مبارکہ کو اسلام کے عالمی انقلاب کا عنوان قرار دیا نوٹ کر لیجیے عالمی انقلاب جس کی طرح میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ملا قطب و لو رہی اور یوز راہدین نے کل اگرچہ ایک درجے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نقشہ سامنے آ گیا لیکن بتمام و کمال پورے قرے عرضی اور پورے عالم انسانیت کے حوالے سے یہ نقشہ ابھی دنیا کے سامنے آنا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جب تک کہ عالمی سطح پر اس کیفیت کا ظہور نہ ہو گویا کہ ابھی بے سطح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے حلوص تشنہ تکمیل ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو چونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ساری تصاریف کا مطالعہ نہیں کیا ہے لیکن ڈاکٹر رفی الدین مرحوم مقفور نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مقام پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آئے مبارکہ کو پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے اس سرح مبارکہ ہی کا نہیں پورے قرآن کا عمود مرکزی مضمون جس کے گرد کے قرآن مجید گھوم رہا ہے ان کے نزدیک اگر وہ روایت درست ہے تو عمود جو ہے پورے قرآن کا یہی الفاظ ہے ہوول لزی ارس ال رسول بلخا الحق رب الدین نے کل یہ تو بارہان ایک روایت ہے ڈاکٹر رفی الدین مرحوم کی جو میں نے آپ کو سنا دی اپنا ایک خیال ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ عمود ہے یا نہیں سیرت النبی کا عمود یہ ہے اللہ صاحب سلا تو سیرت کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ میں لیا جائے اس کی وجہ کیا ہے کسی بھی عظیم شخصیت کا جو بھی کارنامہ زندگی ہے اس کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو اگر آپ ایسس کرتے ہیں اور اس کی اس شخصیت کا مقام و مرتبہ معین کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے سامنے مقصد کیا رکھا تھا گول کیا تھا اچیومنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ جو فائنل گول ہے اس کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے اس کا تعین ہوگا کہ وہ کس حد تک اچیو کر سکے گول معین ہونا چاہیے کہ مقصود کیا تھا پیش نظر جو ہے وہ مقصد کیا تھا اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فہم حاصل ہوگا جب یہ مقصد بے ست محمدی علا صاحب صلاحت وسلام کہ جو اس آئے مبارکہ میں بیان ہوا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ایک ایک نسب پر ذرا محنت صرف کرنی ہے وقت لگانا ہے تاکہ اس کے بارے میں پورے طور پر اس کے مفاہین اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اب سے تقریبا یہ غالباً سن 76 یا 75 میں میں نے اس موضوع پر وہ مکالہ لکھا تھا جو اب موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسط اور انقلاب نبوی کا ساسی منہاج مختصر سا کتاب چاہے کل شاید ستر بہتر صفحات ہیں جس میں صرف اس آیا مبارکہ پر چھبیس صفحے کا میرا مضمون ہے اور میں نے آج بھی ذرا اس کی ورق گردانی کی جبکہ میں اس درس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اللہ تعالی کا شکر جو ہے قلب کی گہرائی سے نکلا ہے اللہ کا میں نے شکر ادا کیا بلکہ محسوس کیا کہ شاید آج میں یہ مضمون لکھنا چاہوں تو نہ لکھ پاؤں ہر وقت یہ خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شے جو ہے اس کی ایک آمد کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت میں نے وہ مضمون لکھا ہے میں اس لیے آپ تذکرہ کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اس مضمون کو آپ ضرور پڑھ لیں اس لیے کہ ہمارے اس دور میں جبکہ ہماری ہمتیں جو ہے پست ہو چکی ہیں دین کے غلبے کی جد و کے لیے طبیعتیں آمادہ نہیں بھاگ دوڑ ہے دنیا کے حصول کے لیے دولت ہو حیثیت ہو وجاہت ہو جائداد ہو شہرت ہو یا اقتدار ہو یہ حاصل ہو جائے باقی دین کی جد و جہد دین میں اس کے لیے قدار کرے گا کہ نماز پڑھ لیے روزہ رکھ لیا کچھ اور جذبہ ہوا تو کچھ دفری عبادتیں بھی کر لیں آگے یہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد اس کے لیے طبیعتیں آبادہ نہیں اور انسان کو کچھ نہ کچھ اضر چاہیے کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے بہانہ جو ہے انسان درچے بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب انسان تلاش کرتا ہے یہ آیت مبارکہ اور یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ صف جو ہے انسان کو ابھارتی ہے جہاد اور قتال پر ان اللہ یو حب الزین فی سبیل صف القان بریان برسوس یہ آیا مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہذا انسان اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے تعویل کی سان پر چڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو فریضہ ہے اقامت دین کا فریضہ ہے اظہار و دین الحق الدین کلیہ ہی کا اس کی کوئی تعمیل ایسی کرے کہ اس جد و جود سے اپنے آپ کو مستثہ کر سکے اس دور میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ اس آئے مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اب اس طویل کے بعد غور کیجئے ہو وزی ارسل رسول ہوا ظمیر ہے ظمیر کا مرجع اللہ تعالی کی ذات واللہ و متم و نور ہی ولاؤ کرے اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خا کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو ہو الزی ارس اللہ اس ہوا کا مرجہ سابق آئےت میں جو اللہ تعالی کا نام آیا ہے اللہ وہ اللہ ہے ہو اللہ وہ ہے اللہ ارسل اللہ رسول جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس میں اختلاف نہیں کوئی مجمع علیہ بات ہے کہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا نام نامی یہاں نہیں آیا ہے اگرچہ لفظ عام ہے رسول یہ لفظ جو ہے وہ تو تمام رسولوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس میں ایک لطیف سا مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اگرچہ سب ہیں جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب رسول ہیں لیکن رسالت کا مصداق عتم مصداق کامل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ دوسرے کچھ انبیاء اور رسول کے لئے کچھ نسبتیں ہیں حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ حضرت اسماعیل کے لیے زبی اللہ حضرت بوسا کے لئے کلیم اللہ لیکن محمد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ یہ جامع بتمام کمال جس پر راستہ آیا ہے وہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لفظ رسول کہا جائے گا بغیر کسی اور سراحت کے تو وہاں مراد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حزی ارسلا رسول ہُو رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بل عدا الحق اب یہاں نوٹ کیجئے کہ دو چیزیں دے کر بھیجا با حرف با ہر سے جار ہے ساتھ ساتھ دو چیزوں کے بل ہودا الحق الہدا سے مراد کیا ہوگا اگرچہ لفظ عام ہے ہدایت کے ساتھ بھیجا لیکن ہدایت سے مراد کیا ہے یہاں مراد ہے قرآن حکیم اس حوالے سے بھی کہ حد المتقی سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہے متقیوں کے لیے خدا ترس لوگوں کے لیے ہدایت ہے حد للناس اس کے تیئیسویں رقو میں جہاں رمضان کا اور روزوں کا ذکر ہے شہر رمضان راما انزل الفیر قرآن حد للناس یہ پوری نو انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے سورہ شرہ میں فرمایا ولاکن جالنا نورن نہ ہی من نشاؤ میں نبھا ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہیں ان نہ ہاضل قرآن یہدیل النتی ہے قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے یا جنہوں نے سنا ان سمے نہ قرآن عجبن یہدیل <لَرْمُشْت> ہم نے بہت عجیب اور دلربا قرآن سنا ہے جو رشت اور کامیابی اور سعادت کی طرف ہدایت دیتا ہے اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ہدایت جو کہ ویسے تو اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ہیں وہ بھی ہدایت کا مشتمل تھی سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا ہم نے ہی تورات نازل کی تھی فیح ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر ہم نے فیسا کو انجی عطا فرمائی فیحے ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن قرآن کے لیے اب یہ لفظ آیا ہے الخدا دی گائیڈنس اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ اب یہ ہدایت کاملہ ہے یہ ہدایت تامہ ہے مل متم و ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن میں آ کر ہدایت مکمل ہو گئی ہے قرآن مجید میں تو اب اگر کہا جائے الدا اور علی لام نے اس کو بارفا بنا دیا ہے اس بارفے کا مفہوم کیا ہوگا ہدایت کامل اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا دو چیزیں دے کر ایک الدا ہدایت کاملہ یعنی قرآن حکیم وہ دین الحق دے. یہ ہے ترکیب کے جس کو سمجھنا ہوگا غور کے ساتھ کہ دین الحق سے مراد کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ دین الحق یہ ہے عربی قواعد کے روس سے ترکیب اضافی ترجمہ ہوگا حق کا دین لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تمام تراجم میں اور ہمیشہ جب بھی یہ آیت بیان ہوتی ہے سچا دین حق دین وہ اس لیے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے یہ مرکب اضافی دین الحق کے حق کا دین لیکن یہاں پر یہ در حقیقت مرکب توصیفی ہے مانن اور اس کا مفہوم ہے سچا دین حق دین لیکن اس لیے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اعتبار سے بڑی پیاری آیت پرانے مجید میں ایک سزائد مقام پر ہے ظال کا بے ان اللہ الحق اللہ ہی تو حق ہے لہذا اللہ کا دین ذات حق سبح و ہوں کا دین اور وہی دین جو ذات حق کا دین ہے وہ گویا کہ اپنی جگہ پر سچا دین ہے حق دین ہے دین کیا ہے اب اس کو سمجھیے یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر اس کا مفہوم ہے بدلا جزا یا سزا دین چنانچہ عربی زبان میں یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے دن ناہوم کما دانو یہ شیر کا عام جو ہے مصرے کا ایک لفظ ہے ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا دن نہ کما دانوں اسی طریقے سے کمات دین و تدان جیسے کرو گے ویسے بھرو گے بدلہ ملتا ہے وقافات عمل ہو جاتا ہے انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہتا ہے جزا یا سزا کمات دین و تودان اور اسی طریقے سے ایک لفظ اور ذہن میں رکھیے دین دین کہتے ہیں قرض کو جس طریقے سے کسی عمل کا نتیجہ ہے جو انسان کو ملتا ہے جزا یا سزا کی شکل میں گویا کہ وہی عمل ریباؤنڈ کر رہا ہے واپس آ رہا ہے اس کی جزا یا سزا جو مل رہی ہے اصل میں وہ آپ کا عمل ہی ہے اس کی یہ صورت بدل کر آپ تک آئی ہے اسی طرح دین اصل میں کہتے ہیں وہ قرض کہ جو واپس آنا ہوتا ہے ایک ہیبا ہے آپ نے کسی کو کوئی شہ دے دیبا کر دی اب وہ واپس آنے والی نہیں ہے اسی طریقے سے آتا ہے آپ نے کسی نے کوئی چیز عطا کی ہے ہیبا ہو اتا ہو ہدیہ ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دے دی اور اب واپس نہیں آئیں گی دین وہ ہے جو واپس آتا ہے جیسے عمل کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے واپس آتا ہے چاہے وہ جدا کی شکل میں ہو چاہے سدا کی شکل میں ہو تو دین کا اصل مفہوم ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین اور ہم ترجمہ کرتے ہیں جدا و صدا کے دن کا مالک ارائےت الزی یوکز و بدین کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جدا سدا کا انکاری ہے فما یوکزب و کا اللہ و بحا کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جدا سدا کے انکار پر کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے جب اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے تو تم نے کوئی حاکم دیکھا ہے ایسا جو اپنی وفاداری پر دیتا ہوں نہ دیتا ہو اور غداری کی سزا نہ دیتا ہو قانون کے توڑنے والوں کو وہ کیفر کردار تک نہ پہنچاتا ہو تو جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کیا وہ اپنے وفاداروں کو اپنے اطاعت گداروں کو وہ کوئی جزا نہیں دے گا اور غداروں کو اور باغیوں کو کوئی سزا نہیں دے گا فمائی قصبوں کا بادو دین تو کیا چیز ہے آخر کون سی معقول وجہ تمہارے پاس ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کرو تو دین کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا لیکن جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے اس قانون کی آپ مطابقت کریں اس کے مطابق عمل کریں اس کی اطاعت کریں سزا ملے گی اس کی خلاف ورزی کریں سزا ملے گی یہاں سے یہ مفہوم اب آیا اطاعت کا اس میں داخل ہو گیا چنانچہ یہ لفظ قرآن مجید میں کثرت سے اطاعت کے لیے آیا ہے مما عمر اللہ یابد اللہ مخلسین لہ الدین انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے یہ اتات کو خالص کر لینا یہ نہ ہو کہ کچھ چیزوں میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ چیزوں میں کسی اور کی ہو رہی ہے خود خلوف اس میں کاف ہوا اللہ اللہ الخالص اللہ کو وہی اطاعت قبول ہوگی جو خالص ہو یہ نہ ہو کہ اس میں کسی اور کی بھی کوئی رضا جوئی شامل ہو یا یہ کہ کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جا رہی ہو کسی میں کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہو تو یہ دین بمانی اطاعت اس سے اب آگے بڑھ کر اس نے جو اصطلاح کی شکل اختیار کی یہ اصولی بات ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ لفظی طور پر تو عربی زبان میں پہلے سے وہ چیزیں موجود تھیں کسی لفظ کو قرآن نے چوز کیا پھر اس کے اندر ایک خاص مفہوم پیدا کیا تب وہ ایک اصطلاح کی شکل اس نے اختیار کی تو دین جو ہے اس سے آگے بڑھ کر کسی نظام اطاعت کا نام ہے نظام اطاعت جس میں کہ کسی ایک کو متاع مطلق مانا جائے اس کا حکم سب مانیں گے اس کے حکم کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بنے گا یہ گویا کے ایک نظام اطاعت ہے جس کی نسبت اصلی تو ہے نسبت حقیقی اس ہستی کی طرف ہوگی جسے متاع مطلق مانا گیا اور جس کے تحت پورا نظام زندگی کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق ترتیب دیا جائے اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق وہ اس کا دین ہوا اس کے لیے بہترین مثال جو ہے سورہ یوسف میں آئی ہے ما کان یا خدا خافی دین ال ملک مصر میں جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے عہدے پر تھے آپ کو معلوم ہے بادشاہ تو اور تھا حضرت یوسف بادشاہ تو نہیں تھے بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا وہ سات بڑی موٹی گائیں اور سات جو ہیں بہت دبلی گائیں اور وہ دبلی گائیں جو ہیں موٹی گائیں کو کھا گئی حگم کر گئی ہڑپ کر گئیں یا سات بالیاں تھیں کہ جو بالیاں وہ بڑی ہری بھری تھی اور ساتھ سوکھی تھی یہ خواب دیکھنے والا وہ بادشاہ تھا جس کی تعبیر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے اور اس بادشاہ نے پھر کہا کہ اب میرے پاس لے آؤ اور میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے یہ اور اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب خواب کی تعبیر دی کہ بہت زبردست تحت آنے والا ہے سات سال تو آئیں گے خوشحالی کے بہت اچھی فصلیں ہوں گی پھر وہ سات سال آئیں گے جو نہایت سخت تحت سالی کے سال ہوں گے پھر ان سات سالوں میں کچھ بچا کر رکھ لو گے تو وہی کھا پاؤ گے اگر ان سات سالوں کے دوران کچھ سٹور نہیں کر سکو گے تو ایک ہلاکت تاری ہو جائے گا تو اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس پر کہ خود حضرت یوسف نے فرمائے اجرا خزائن الارد. مجھے اختیار دے دو اس لیے کہ میں حفیظ ہوں علیم ہوں میں ان تمام معاملات کی صلاحیت رکھتا ہوں میں کنٹرول کروں گا تو بہرحال یہ پورا نقشہ جو ہے وہ اس وقت مصر کے نظام کو سمجھ لیجیے کہ حضرت یوسف کو جو اتارٹی ملی تھی جو عہدہ ملا تھا جو اختیارات ملے تھے وہ بادشاہ کے دیے ہوئے تھے ڈیلیگیٹڈ تھے بادشاہ وہی تھا جس نے خواب دیکھا لیکن اس کی طرف سے اختیار دیا گیا حضرت یوسف کو اب جب وہ معاملہ ہوا ہے جب حضرت یوسف کے بھائی آئے ہیں اپنے اس بادیا نشینی کے حالت میں سے اور سخت تحت سالی کی کیفیت میں اور یہاں پھر وہ معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن ان کو اختیار نہیں تھا ماں کا نال یا خوزا اخاحو فی دین الملک کزال کا ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی یہ خاص ہماری طرف سے تھا معاملہ جو بھی ایک ہیلا بن گیا اس وقت کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکے ورنہ حضرت یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دین الملک میں اپنے بھائی کو روک سکتے تھا تو نظام بادشاہ کا دین الملک اس سے اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیجیے دین الملک کیا ہے جسے آج آپ کہیں گے نظام ملوکیت بادشاہ ہے بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے بادشاہ کا جو فرمان ہے واجب الاذان ہے واجب الطحت ہے پورا زندگی کا نقشہ جیسے کہ فرعون نے کبھی کہا تھا حضرت ابوسا کے زمانے میں الحسا لی ملک و مصر وہ انہار و تنریم انتہی کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو پورا نظام جو ہے وہ بادشاہ کے ہے قدرت میں یہ ہے دین الملک اسی پرف قیاس کیجئے دین اللہ دین الحق کیا ہے وہ نظام زندگی جس میں اللہ کو مطالع مطلق مانا جائے حاکمیت اسی کی تسلیم کی جائے اختیار مطلق اسی کا مانا جائے اور اس کی مرضی کے تابع اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جو بھی اس نے قوانین دے دیے ہیں قواعد و جوابی دے دیے ہیں ان کے دائرے کے اندر اندر نظام زندگی جو ہے پورا کا پورا بنایا جائے وہ دین اللہ ہے اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں عجیب ہے یہ کو انسیڈنس ہے کہ تین ہی مرتبہ اس آیت مبارکہ میں چونکہ تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے تو دین الحق کا لفظ آیا ہے رسول لہو و دین الحق رحو ال تین ہی مرتبہ دین اللہ آیا ہے جس میں سب سے اہم جو آیت صورت ہے سورت مبارکہ کہیے سورت النصر اذا جا نس اللہ والفتح الفت الناس يدخلون فی دین اللہ افوا لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یہاں یہ نہیں کہا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس لیے کہ ان اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو خود قرآن کہتا ہے کہ قانت العراب و آمنا کلم تو میں لو غلاک طلو یہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے نبی ان سے کہیے تم ایمان ہر دن نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت قبول کر لی ہے تم مسلمان ہو گئے ہو تم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہے یہ اطاعت ہوئی ہے یہ اطاعت کا جو معاملہ ہوا تم نے اختیار کیا ہے یہ گویا کہ اسلام میں داخلہ ہے دین اللہ میں تو تم داخل ہو گئے اس لیے کہ دین اللہ نام ہے اللہ کا نظام اطاعت وہ پورا نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھ یہ کہ بیس سالہ مساعی کے نتیجے میں وہ صورت پیدا ہوئی کہ جزیرہ نمایا عرب میں دین غالب ہو گیا اللہ کا نظام قائم ہو گیا اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی گئی اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کا پورا نقشہ استوار کر دیا گیا یہ دین اللہ ہے اب اس میں داخل ہو رہے فوج در فوج الاجا نس اللہ ولفت واعط اللہ سید خلون اللہ افواج فسب بے ہم جربیہ کا وسطہ صرف ان کا اب صرف ایک لفظ اس وقت صرف ذکر کر رہا ہوں آیت کا ترجمہ ہی ہو سکے گا اگلی نشست میں یہ مضمون ہمارا جاری رہے گا ہوزی ارسلہ رسولا و دین الحق اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر کس لیے بھیجا لے علی الدین کلے تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر علی الدین کلے ہی میں کچھ بہت سے احتمالات ہیں لے یو میں ایک ضمیر فائلی ہے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو وہ غالب کر دے یہ پہلا وہ جو ہے یہ فائلی ہے وہ غالب کر دے اس کو یہ دوسرا مفول ہے جو ہو ہے لے یوز اس کے بارے میں سارا جو بھی کچھ لوگوں نے جو انحراف کرنا چاہا ہے اس آیت کے اصل مفہوم سے راستہ جو ہے بدلنے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ رہے اور اس فریضہ اقامت دین اور غلبہ دین کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے مسلمانوں پر اس سے کسی طریقے سے وسطاری حاصل کر سکے اس سے کسی طرح جان چھوڑا سکے تو ان زمیروں کے حوالے سے ساری بات ہوئی ہے لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اس مضمون میں بھی جس کی وضاحت اگلی نشست میں میں کروں گا پوری طرح ثابت کر دیا ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مفاہیم اور اپنے مضمون کی پوری حفاظت کرتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا لایاتی ہل بات لو میں نے یہ دہی والف ہی اس پر باطل حملہ ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے چنا چہ جتنے احتمالات ان زمائر کے بارے میں ہیں ضمیر فائری کے بارے میں جتنے احتمالات ہیں اور جتنے احتمالات ضمیر مفولی کے بارے میں ان سب کا میں نے جائزہ لے کر بتا دیا ہے کہ مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا الا یہ کہ نیت خراب ہو انسان جو ہے خود جو گریز کرنا چاہے تپتی رہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ گھنیری چھاؤں چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہ ہو تو بات دوسری ہے ورنہ قرآن مجید کے اندر مستراہ کا مانوی جو ہے اس آیت نے اس طریقے سے احاطہ کیا ہوا اس مضمون کا کہ سوائے اس کے نیت خراب ہو کوئی شخص بھی کہ جس کے اندر جو حق کا جویا ہو اور جو حقیقت کا متلاشی ہو کوئی اس کی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فریضے سے کوتاحی کر سکے اور اس کا انکار کر سکے اس پر انشاءاللہ شاء گفتگو اب اگلی نشست میں ہوگی اقول و قول ہاگا مستخف اللہ علی ولکم ولس مسلمین اول